جمعہ بیس شوال سن چودہ سو سترہ ہجری بمطابق اٹھائیس فروری سن انیس کے اس بیان کا نام حضرت والا نے راحت قلب تجویز فرمایا ہے <تصفح> <تصفح> <تصفح> الحمدللہ نحمده و نستعینه و نستغفعه و نؤمن به و نتوکر علیه و نعوذ باللہ من شعور انفسنا و من سیئیات اعمالنا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُؤْضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ ونشاهد أن لا إله إلا الله وأخده لا شريك لا ونشاهد أن محمد عبده ورسوله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 فما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم فما يشعرون وقال هل إفلامي وحسب الناس أن يدركوا أن يقولوا آمنا بهم لا يفتنون فلقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين وقال وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةً النَّاسِ كَذَا بِاللَّهِ وَلَئِنْ جَاءَ نَصْرٌ مِنْ رَبِّكَ لَيَكُونَنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ مضمون جو چل رہا ہے وہ تو چل ہی رہا ہے وہ کیا کہ دو قسمیں ہیں مسلمانوں کی مظاہرین اور منافقین اس بار ابھی ابھی کرسی پر بیٹھنے کے بعد ایک بہت اہم بات بتانے کا خیال پیدا ہوا اللہ تعالی نے دل میں ڈال دی روزانہ آثر کے بعد جو بیان ہوتا ہے اس میں تو ایک دو روز پہلے میں نے وہ چیز بیان کر دی تھی مگر اللہ تعالی نے دل میں یہ بات ڈالی کہ روزانہ کی مجلس میں تو لوگ بہت کم ہوتے ہیں خواتین بھی نہیں ہوتی وہ بات بہت اہم ہے بہت ضروری ہے اس لیے یہ خیال ہوا کہ اب بھی بتا دوں اس لیے کہ حوالات رات بھی اور حو بھی زیادہ ہیں بات جتنی زیادہ سے زیادہ کانوں تک پہنچے اس کی بہت سخت ضرورت ہے بات یہ ہے کہ عام طور پر یہ شکایات ملتی رہتی ہیں کہ شیطان کے بندے رحمان کے بندوں کو طرح طرح سے ورغلانے کی کوشش کرتے ہیں ان کو تالنے دیتے رہتے ہیں اپنے ساتھ جہنم میں کھینچنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں ان کو بہت پریشان کرتے ہیں فون پر اکثر ایسی شکایات مجھے ملتی رہتی ہیں کہ ہمارے رشتہ دار جو دیندار نہیں ہیں وہ ہمیں یہ کہتے ہیں یوں کہتے ہیں ایسے کہتے ہیں ایسے کہتے ہیں, ایسے کہتے ہیں. حاصل سب کا یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ دیندار بن کر تو آپ کی لذتیں ساری ختم ہو گئیں میل ملاپ چھوٹ گئے الگ تھلگ ہو گئے ٹی وی کی لذت سے محروم ہو گئے تاش کھیلنے کے مزے چھوٹ گئے تفریحات میں جانے کے مزے وہ باقی نہیں رہے بے پردہ عورتوں سے اختلاط میل جول ہانسی مذاق وہ مزے بھی آپ لوگوں کے نہیں رہے تو آپ اتنے پکے دیندار کیوں بن رہے ہیں موٹے موٹے دیندار بنے موٹے موٹے بس نماز پڑھ لی روزے رکھ لیے ذرا موٹے موٹے کام یہ کر لیا کریں زیادہ گہرائی میں نہ جائیں اور دیکھیے دین تو بہت آسان ہے ایسی ایسی باتیں ان سے کہتے رہتے ہیں اس کے بارے میں ایک بات یاد رکھیں ایسے لوگوں کو سمجھانے کے لیے وہ یہ کہ ان سے یہ کہیں کہ آپ لوگ جو اتنی لذتوں کے کام کرتے ہیں دل بہلانے کے لیے ظاہر ہے کہ دل بہلانے ہی کے لیے تو کرتے ہیں اگر دل بہلانا مقصود نہیں ہے تو کیوں وقت ضائع کریں ٹی وی کیوں دیکھتے ہیں دل بہلانے کے لیے کہتے ہیں کہ دل بہت پریشان ہو رہا بہت پریشان ٹی وی دیکھتے ہیں دل بہلانے کے لیے خاص طور پر جو بڈھی بڈھی عورتیں گھروں میں میں تو جو سنتا ہوں وہ بتاتا ہوں بال بوڑھی بڈھی عورتیں وہ تو کہتی ہیں کہ اگر ہم ٹی وی نہیں دیکھتی تو مری جا رہی ہے ایک لڑکے نے اپنا ٹی وی نکال دیا توڑ دیا تو اس کی بڈھی ماں کہتی ہے کہ میں تجھے دودھ نہیں بخشوں گی یہ وہ کہتے ہیں کہ آخرت میں جا کر حساب و کتاب ہوگا تو مائیں اپنے دودھ کا حساب بھی لیں گی میں دودھ نہیں بخشوں گی ایسی ایسی دھمکیاں دودھ نہیں بخشوں گی کہ مطلب یہ ہے کہ خود جہنم میں جاؤں گی تجھے بھی لے جانے کی کوشش کروں گی ذرا سوچتے جائیں اور بات یاد بھی رکھیں سے یہ کہیں کہ آپ لوگ جو اتنی لذتوں کے کام کرتے ہیں دل بہلانے کے لیے کہ دل بہلانے ہی کے لیے تو کرتے ہیں اگر دل بہلانا مقصود نہیں ہے تو کیوں وقت ضائع کریں ٹی وی کیوں دیکھتے ہیں دل بہلانے کے لیے چلانے میں بجلی کے مصارف پھر بار بار وہ خراب ہو جاتا ہوگا تو مرمت کے مصارف پیسہ بھی خرچ ہو رہا ہے وقت بھی صرف ہو رہا ہے اتنا وقت اور اتنا پیسہ یہ ساری چیزیں آپ کیوں کرتے ہیں تو جواب وہ یہی تو دیں گے کہ دل بہلانے کے لیے اور کوئی جواب ہے یہی کہیں گے نا دل بہلانے کے لیے آپ لوگ تفریحات میں ناجائز تفریحات میں کیوں جاتے ہیں ظاہر جواب یہی ہوگا دل بہلانے کے لیے پردہ کیوں نہیں کرتے کرواتے تو ظاہر جواب یہی ہوگا دل بہلانے کے لیے ذرا دل میں گھبراہٹ ہوئی پریشانی ہوئی تو سالی سے دو چار باتیں کر لی ایک چیز سے بڑا تعجب ہوتا ہے دنیا کے حالات دیکھیے کسی نے مجھے بتایا کہ ایک عورت میری طرف منسوب کر کے یہ کہہ رہی ہے کہ اس نے یہ کہا ہے کہ سالی کے ساتھ نہیں بلکہ وہ کسی سالی کو مشورہ دیا ہے کہ بہنوئی کے ساتھ ہنسی مذاق کی باتیں تو کر سکتی ہیں ہاتھا پائی نہیں کر سکتی یہ اختراع مجھ پر لگا دیا اس کا دل تو چاہتا ہوگا کہ ہاتھا پائی بھی کریں تو وہ اس مشکل میں کہ شیخ نے ہاتھا پائی سے تو روک دیا بڑی مشکل میں ہے البتہ ہنسی مذاق کی اجازت دے دی ہے تو یہ ٹھیک ہے تو یہ تو درمیان میں ایک قصہ آ گیا بات یہ ہو رہی تھی کہ سالیوں سے ہنس ہنس کر باتیں کیوں کرتے ہیں سالیاں بہنوئیوں سے کیوں کرتی ہیں نندوئی اپنی سالیا سے اور سالیاں اپنے نندوئی سے ہنسی مذاق یا ہاتھا پائی بھی کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں مردوں اور عورتوں کا اختلاق ہوتا ہے تو کیوں ہوتا ہے ایک ایک بات میں سوچتے جائیں دل بہلانے کے لیے دل بہلانے کے لیے دل بہلانے کے فلان جگہ پر تقریب میں چلے جائیں تو کیوں دل بہلانے کے لیے فوٹو کیوں کھینچتے ہیں کہتے ہیں ذرا دل کو مزہ آتا دل بہلانے کے لیے جتنے بھی یہ خرافات ہیں ایک ایک کے بارے میں سوچ لیں ان سے بھی پوچھیں کیوں کرتے ہیں یہی پوچھیں کہ دل بہلانے کے لیے کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ انکار تو نہیں کر سکیں گے یہی کہیں گے نا دل بہلانے کے لیے کرتے ہیں جب یہ بات پکی ہو جائے کہ آپ لوگ یہ سارے کام کرتے ہیں دل بہلانے کے لیے تو یہ اس کی دلیل ہے کہ آپ لوگوں کے دل بہت پریشان ہے انسان جتنا زیادہ پریشان ہوتا ہے تو دل کو بہلانے کے لیے پھر وہ تدبیریں کرتا ہے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 تو پھر وہ سالیوں سے باتیں کر کے اور سالیاں اپنے وہ بہنوئیوں سے باتیں کر کے تو وہ بھی اپنا دل بہلاتی تفریحات میں جا جا کر دل بہلاتے ہیں سب کا جواب یہی ملے گا کہ دل بہلانے کے لیے اچھا اور دیکھیے یہ جو بے دین لوگ ہیں نا بظاہر تو اس پر بڑا تعجب ہوگا مگر وہ بات جب سمجھ میں آ جائے تو تعجب نہیں رہے گا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 اوپر پر سے نظر آ رہا ہے کہ بہت خوش و خرم ہے بہت خوش و خرم مگر ان کے دلوں کو دیکھیں تو آرے چل رہے ہیں دلوں پر آرے اور دلوں کے حالات معلوم کرنے کے لیے زیادہ گہرے غور و خوض کی ضرورت نہیں ذرا ان کے قریب رہ کر تھوڑا سا دیکھ لیں گھروں کے حالات معلوم کریں آداب کیسی کیسی پریشانیاں اور عذاب تو اپنی جگہ پر خود گھروں میں لڑائی جھگڑے بیوی بی شوہر کے جھگڑے بھائی بھائیوں کے جھگڑے ماں باپ کے اولاد سے اور اولاد کے ماں باپ کے جھگڑے کتنے پریشان بہت پریشان بہت پریشان دنیا بھر کی پریشانیاں میرے علم میں اس لیے آ جاتی ہیں یہ لوگ کہتے ہیں کہ پڑھنے کو بتا دیں کچھ پڑھنے کو بتا دیں کچھ پڑھنے کو بتا دیں بہت پریشان بہت پریشان بہت پریشان اور جو پریشانیاں میرے میں لائی جاتی ہیں وہ سارے اسی قوم کے ہوتے ہیں یہی زیادہ ہنسنے والے کودنے والے مجلنے والے ایسے معلوم ہوتا ہے کہ بہت خوش ہیں بہت خوش ہیں اور اندر سے مرے جا رہے ہیں کٹے جا رہے ہیں تو یہ بات ایک ثابت ہو گئی کہ ان کے دل بہت ہی پریشان ہیں جتنی زیادہ ضرورت ہوتی ہے جتنا مرض زیادہ شدید اور مدید ہوتا ہے اسی قدر اس کا علاج اور اس کے نسخے زیادہ استعمال کیے جاتے ہیں تو یہ پریشانی زائل کرنے کے نسخے کتنے استعمال کرتے ہیں سارے گنتے چلے جائیں ٹی وی بھی ہوا عورتوں اور مردوں کا غیر محرم کا آپس میں اختلاط بھی ہوا تفریحات بھی ہوئیں طرح طرح کے کھیل بھی ہوئے ہنسنا کودنا بھی ہوا جب بھی بات کریں ہنسے ہنسے ہنس ہنس کر ساری باتیں تو ان میں سے یہ اس سے یہ ثابت ہوا کہ یہ جو اتنی زیادہ تدبیریں کرتے ہیں دل بہلانے کی اتنی زیادہ رات دن اسی میں لگے رہے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 اس طریقے سے کہ جہاں کہیں جانا ہوتا مطار وغیرہ ایئرپورٹ وغیرہ وغیرہ جہاں بھی ہمیں سے کوئی بحث نہیں کہ یہ کون ہے کون نہیں ہے کتنا بڑا عہدہ ہے کوئی بھی ہو جہاں جانا ہوتا تھا ذرا کھڑے ہونا پڑا کسی وجہ سے کسی کام سے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 مجھے تو چہرے سے دل نظر آ جاتا ہے ان کے چہرے کی پریشانی بتا دیتی تھی کہ اس کا دل پریشان ہے میں اس سے کہتا ہے کہ آپ کا دل پریشان کیوں ہے تو اکثر تو اسی وقت تو کر لیتے کہ ہاں پریشان ہیں ہم لوگ کبھی کبھی کسی نے تھوڑی سی بات چھپانا چاہی تو میں نے بڑے قوت سے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں تمہارا دل پریشان ہے آپ کیسے نہیں مان رہے ہیں میں تو اسپیشلسٹ ہوں تیرا چہرہ بتا رہا ہے وہ پھر کہہ رہا ہاں پریشان تو وہ قوت بھی تو قاب کر جاتی ہے جب بولے کہ قوت پھر میں ان سے یہ کہتا ہے کہ پریشانی کا علاج یہ ہے کہ اسلام قبول کر لو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 ٹی وی کیوں دیکھتے ہیں اتنا پیسہ کیوں خرچ کرتے ہیں اتنا وقت کیوں اس پر صرف کرتے ہیں اگر آپ کا دل پریشان نہیں تو دل کو بہلانے کی کیا ضرورت ہے جس دل کے اندر دونوں جہان کی عشرت جس دل کے اندر اللہ نے مہیا کر دی ہو اس کو بہلانے کی کیا ضرورت ہے دونوں جہانوں کا عائش و عشرت اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے دلوں میں محیع کر دی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 پہلے تو ان سے یہ اقرار کروا لیں کہ ہاں آپ یہ ساری حرکتیں خرافات دل بہلانے کے لیے کرتے ہیں ذرا نمبر لگاتے جائیں نمبر ایک جب یہ بات ان کی عقل میں اتار دیں اور وہ اقرار کر لیں اقرار تو کرنا پڑے گا کھلی ہوئی بات ہے پھر آ دوسرے نمبر پر جو طریقہ دل بہلانے کا اور دل کی پریشانی کو سکون سے بدلنے کے جو طریقے آپ اختیار کر رہے ہیں یہ طریقے عارضی ہیں تھوڑی سی دیر کے لیے تو آپ ادھر ٹی وی وغیرہ کی طرف متوجہ ہوئے تو ذرا توجہ بٹ گئی کچھ سکون محسوس ہوتا ہے مگر انجام اس کا یہ ہوتا ہے کہ پریشانی بڑھتی ہے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 پہلے ایک سالی سے بات کرتا تھا اور اس کے بعد چاہے گا کہ اگر اس کی سو سالیاں ہوتی تو سب کے ساتھ ہنسی مذاق اور ہاتھ اپائی کرتا بیماری تو بڑھتی چلی جا رہی ہے تو یہ تمہارے دل کو سکون ملا کیسے وہ تو بڑھ رہا ہے۔ اس کی مثال تو ایسے ہو گئی جیسے گدے کی دم کے نیچے لگ گیا کانٹا کانٹا بڑا زبردست لگا درد ہو رہا ہے وہ تدبیر سوچتا ہے سکون حاصل کرنے کی پریشانی زائل کرنے کی جیسے یہ ٹی وی والے وہ سمجھتا ہے کہ اس کا علاج یہ ہے کہ دم لگاؤ وہ زور سے دم لگاتا ہے وہ دم لگائی رانوں سے جا کر ٹکرائی تو کانٹا اور آ رہا گے وہ درد تو بڑھ گیا وہ پھر دوسری بار دم لگاتا ہے اور بڑھ گیا تیسری بار اور لگاتا ہے اور بڑھ گیا کانٹا اور آگے اور آگے اور آگے آپ ان لوگوں کو دیکھیں جتنی بار ٹی وی دیکھیں گے جتنے سال دیکھیں گے پریشانی بڑھتی چلی جائے گی بڑھتی چلی جائے گی اس میں کمی نہیں ہوگی یہ نسخہ غلط استعمال کرتے ہیں جتنا تڑپو گے جال کے اندر جال گھسے گا کھال کے اندر کوئی جال میں پھنس گیا تو وہ سمجھتا ہے کہ تڑپ تڑپ کر نکل جاؤں گا جتنا تڑپ گیا وہ تو کھال میں گھسے گا ارے کسی انسان کے پاس جاؤ اس سے یہ کہو کہ میرا یہ جال کھول دے وہ کھول دے گا تو آپ آزاد ہو جائیں گے گدے کا کوئی سمجھائے ارے گدے صاحب تو جو دم لگا لگا کر علاج کر رہا ہے کسی انسان کے پاس جاؤ اس کو کہو کہ کانٹا نکال دے وہ کانٹا نکال دے گا کچھ مرم لگا دے گا سکون مل جائے گا تو یہ ٹی وی والے اور غیر محرم عورتوں سے ہنس ہنس کر مذاق کر کر کے دل بہلانے والے ان کی دموں کے نیچے کانٹے لگے ہوئے اور دم, اور, اور دم لگاتے ہیں تو اور آگے اور دم لگاتے ہیں تو اور آگے اور دم لگاتے ہیں اور آگے صحیح علاج نہیں کرتے صحیح علاج پوچھئے جو سب کا پیدا کرنے والا جو پریشانیاں مسلط کرنے والا جو پریشانیوں کو زائل کرنے والا جو پریشانیوں کو سکون سے بدلنے والا جو دلوں میں راحت اور فرمانے والا اس سے پوچھیں جس کے قبضے میں سب کچھ ہے ان کا تو قرآن کریم میں بار بار یہ فیصلہ بار بار یہ فیصلہ کہ جو میری نافرمانی کرے گا میں سکون تو اس کے آنے دوں گا یہ تو ان کا فیصلہ ہے الْقِيَامَةِ میں جو بھی میری نافرمانی کرے گا ان لہو میں عیشتوں کا تاکید کے ساتھ یہ بات پکی سمجھ لو پکی اللہ تعالی فخر پکی بات ہم اس کی زندگی اس پر تنگ کر دیں گے معیشت اور دماغ کے لیے بتا رہا ہوں تنوین تقلیل کے لیے ہے ونگن کہ میں نہ تنگ اس پر بھی تنوین و تنقیر تقلیل کے لیے ہے چار بار فرما دیا کہ جو میری نافرمانی کرے گا میں بلا شک و شب یہ بات محقق ہے متعقن ہے کہ میں اس کی زندگی اس پر تنگ تنگ تنگ تنگ کروں گا سکون اس کے قریب نہیں آئے گا وہ اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ سکون اس کے قریب نہیں آئے گا تو یہ ٹی وی دیکھ دیکھ کر ان کو سکون کیسے مل سکتا یہ تو ناممکن ہے سکون کا نسخہ اس آیت سے بھی معلوم ہوا کہ نافرمانیا اللہ کی چھوڑ دیں سکون تو ملے گا اور بھی وَمَن عَمِلَ صَالِحًا مِّن أَوْ يَنَّهُ <طيبًا> جو شخص بھی دو کام کر لے صحیح کر لے اور اعمال درست کر لے اللہ کی نافرمانیاں چھوڑ دے فلاً حیاتن قویبا لام تاکید جواب قسم میں ہوتا ہے نو نے ثقیلا تاکید کے لیے جو شخص بھی اللہ کی نافرمانی چھوڑ دے گا ہم اسے پرسکون زندگی ضرور بز ضرور ضرور ضرور ہم دیں گے قسم اٹھا کر اللہ تعالیٰ کیا ضرور اس کی زندگی پرسکون ہوگی وہ پریشان نہیں ہوگا یہ نہیں فرمایا کہ اس پر تکلیفیں نہیں آئیں گی یہ فرمایا کہ اس کی زندگی میں سکون رہے گا سکون ہم دم جو مصائب میں بھی ہوں میں خوش و خرم دیتا ہے تسلی کوئی بیٹھا میرے دل میں بڑی سی بڑی مصیبت آ جائے بڑی سی بڑی مصیبت میں خوش و خرم خوش و خرم کیوں میرا محبوب میرے دل میں یہ بیٹھا بیٹھا میرا محبوب میرے دل میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ تسلی دے رہا ہے کہ کوئی بات نہیں ہم تیرے ساتھ ہیں ہم تیرے ساتھ ہیں کوئی بات نہیں دیتا ہے تسلی کوئی بیٹھا میرے دل میں روتے ہوئے کباب ہی ہنس دیتا ہوں مجذوب آ جاتا ہے وہ شوق جو ہنستا میرے دل میں ذرا سی دیر کے لیے اگر توجہ نہیں رہی اور تکالیف کی وجہ سے کچھ باویلہ کرنے لگا تو ان کی یہ غفلت ممتد نہیں ہوتی جلدی سے اللہ تعالیٰ کی نظر ان کے قل پر آ جاتی اور فوراً وہیں کے وہیں پھر وہ ان کی کایا پلر دے پھر ہنسنے لگتے روتے ہوئے ایک بار ہی ہنس دیتا ہوں مجدور آ جاتا ہے وہ شوق جو ہنستا میرے دل میں ہے آیش دو عالم کا موہیا میرے دل میں شاید کے اتر آیا عرش میرے دل میں ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے میں یوں دن رات جو گردن جھکائے بیٹھا رہتا ہوں تیری تصویر سی دل میں کھینچی معلوم ہوتی ہے جس کو اپنے محبوب کے ساتھ ہر وقت وصال حاصل ہو بغل میں لیے بیٹھے وہ پریشان کیسے ہوگا وہ تو کبھی پریشان نہیں ہوتا اور کیا فرمایا میں رہتا ہوں دن رات جنت میں گویا میرے باغ دل کی وہ گلکاریاں ہیں میں کہنے کو میں گو کہنے کو اے ہم دم اسی دنیا میں ہوں لیکن جہاں رہتا ہوں میں وہ اور ہی ایسا میں گو کہنے کو اے ہم دم اسی دنیا میں ہوں لیکن دیکھنے کو یہ سمجھ رہے ہو کہ یہ بھی کبھی بندر روڈ پر ہے اور کبھی کہیں ہے کہ میں گو کہنے کو اے دم اسی دنیا میں ہوں لیکن جہاں رہتا ہوں میں وہ اور ہی ہے سرزمی میری میرا کالب یہاں میرا قلب وہاں ہے وہ محبوب کے پاس تو پریشانی کہاں سے آئے یہ تو پریشان کبھی ہو ہی نہیں سکتا ایک بار جدہ میں ایک کمپنی میں ایک صاحب ملازم ہیں انہوں نے مجھے بتایا کہ کمپنی کی طرف سے ان کے بڑے بڑے جو افسر ہیں کمپنی کے ان کو تندرست رکھنے کے لیے کہ یہ ذرا تندرست رہے صحت ٹھیک رہے تو اس کے لیے انہوں نے ماہر نفسیات کو بیرونی ممالک سے ماہر نفسیات کو بلوایا کہ ہمارے ان افسروں کو ذرا کچھ ایسی تدابیر بتائیں کہ ان کی صحت ٹھیک رہے تو کام زیادہ کرے وہ تو گدھے جیسا کام لیتے ہیں نا تو گدھوں کی صحت ٹھیک رہے تو ان کا کام زیادہ کرے اس نے تمام افسروں کو جمع کر کے ان کو لیکچر دیا یہ آپ کی زبان بول رہا ہوں لیکچر تو ان کو لیکچر دیا ایک تقریر کی ان کے سامنے صحت کو بہتر سے بہتر بنانے کی تدبیر یہ بتائی کہ بڑا آئینہ قد آدم جیسے بات الماریوں میں لگا ہوتا ہے یا دیوار وغیرہ میں کیوں ایسے بڑا لمبا آئینہ ہو روزانہ بلا ناغا اس آئینے کے سامنے کھڑے ہو جائیں اور مسکرایا کریں خود ہی خود کو دیکھ دیکھ کر آئینے میں خود کو دیکھ کر خود ہی ہنسا کرے بادشاہ بادش کہتے لمبا اونچا آئی نہ ہو اور اس میں دیکھ دیکھ کر اپنے آپ کو بس مسکرایا کریں ہنسا کریں خوب خوب ہنسا کریں کہتے صحت بہت اچھی رہتی ہے انہوں نے جب مجھے یہ بتایا تو میں نے کہا کہ اللہ کے بندے وہ اس طریقے سے مصنوعی طور پر وہ ہنس ہنس کر وہ بات سای ہو گئی نا جو میں نے بتایا تھا کہ یہ لوگ تو ہنس ہنس کر زندہ ہیں ہنس ہنس کر اگر یہ لنگوروں کی طرح کودنا اچھلنا اور ہنسنا اور سالیوں والیوں سے اور غیر مہر مردوں اور عورتوں کا اختلاط اور ٹی وی کی لانتیں اگر یہ چھوڑ دیں تو یہ تو چند لمحے بھی زندہ نہیں رہ سکتے ان کی زندگی اسی پر موقوف ہے ان خرافات پر دل بہلانے والی چیزوں کا تو میں نے ان سے یہ کہا کہ یہ تو اس طریقے سے کرتے ہیں پھر بھی ان کی صحت ٹھیک نہیں رہے گی پھر پریشانیوں سے مرتے چلے جا رہے ہیں اللہ کا بندہ تو ہر وقت دل کے آئینے میں اپنے یار کو دیکھ رہا ہے ہر وقت دل کے آئینے میں دیکھ رہا ہے تمہیں تو آئینہ چاہیے کہیں قد آدم کہیں آئینہ ہو الماری میں ہو دیوار میں ہو اس کے پاس جاؤ اور پھر ہنستے ہنستے کا چہرہ ہی ٹیڑھا ہو جائے کتنی دیر ہنسو گے بکرے کہ ماں کب تک خیر منائے گی ہنسرو جتنا ہنستے ہو ہٹے تو پھر وہی مصیبت پھر وہی پیدے سے بھی زیادہ اللہ کے بندے اس لیے خوش رہتے ہیں پریشان نہیں ہوتے اس لیے کہ ان کا محبوب ان کے قلب کے اندر بسا ہوا ہے ان کو کہیں قد آدم آئینہ کے سامنے جانے کی ضرورت نہیں رہتی وہاں جا کر مسکرانے کی ضرورت نہیں رہتی وہ تو ہر وقت خوش و خرم رہتی ہے ہر وقت دیدار ہو رہا ہے ہر وقت دل کے آئینے میں ہے تصویر یار جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی دل کے آئینے میں ہے تصویر یار جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی تو یہ شاعر جو ہے نا یہ اس کو بھی ذرا گردن جھکانی پڑتی تھی کبھی جھکا لیتا تھا تو دیکھ لی اور پھر اطمینان ہو گیا پھر گردن اٹھا لی جی اور وہ حدن مجذوب رحم اللہ تو فرماتے ہیں کہ ہماری گردن تو محبوب کی طرف جھوکی ہی رہتی ہے میں یوں دن رات جو گردن جھکائے بیٹھا رہتا ہوں تیری تصویر سی دل میں کھینچی معلوم ہوتی میں یوں دن رات جو گردن جھکائے بیٹھا رہتا ہوں تیری تصویر سی دل میں کھینچی معلوم ہوتی ہے اور اگر کبھی گردن اٹھائی تو کیا ابلاً تو دل کی طرف ایسے کہ وہ جھکی رہتی ہے جو اس میں محبوب کا جل بند نظر آتا رہتا ہے اور اگر کبھی گردن اٹھائی تو کیا تیرے تصویر سے ہر سو کھنچی معلوم ہوتی ہے ہر برگ دفتری اس گردگار کسی درخت کی پتی پر نظر پڑتی ہے تو اللہ کے بندے جو عارف ہیں اللہ کے ساتھ محبت کا تعلق ہے ایک ایک درخت کی ایک ایک پتی ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی معارفت کے اسباب دینے کے لیے دفتروں کے دفتر بن جاتے ہیں وہ اسی سے سیر نہیں ہوتے دیکھ دیکھ کر دیکھ دیکھ, دیکھ کر ارے واہ میرے محبوب کے کرشمے واہ میرے محبوب اسی میں جلوہ نہ کراتا ہے اپنے محبوب گلستان میں جا کر ہر ایک گل کو دیکھا تیری ہی سی رنگت تیری ہی سی بو ہے اصل میں یہ شعر کسی نے کہا ہے گلستہ میں جا کر ہر ایک گل کو دیکھا نہ تیری سی رنگت نہ تیری سی بو ہے حضرت حکیم الما قد سرو فرماتے ہیں کہ یہ شاعر عارف نہیں تھا نہ تیری سی رنگت نہ تیری سی بو ہے عارف یہ کہتا ہے گلستہ میں جا کر ہرے گل کو دیکھا تیری ہی سی رنگت تری ہی سی بوائے اس سب تیری قدرت کے کرشمے سب تیری قدرت کے کرشمے سب ہر چیز میں تو ہی تو نظر آ رہا ہے پھرتا ہوں دل میں یار کو مہمان کیے ہوئے روئے زمین کو کوچائے جانا کیے ہوئے اللہ کا بندہ جہاں بھی چلا جائے جہاں بھی چلا جائے جس چیز پر بھی نظر پڑے وہ تو یہی سمجھتا ہے کہ یہ سب میرے محبوب کے کرشمے اس کو محبت میں اضافہ اور محبت میں ترقی ہوتی ہے پھرتا ہوں دل میں یار کو مہمان کیے ہوئے روئے زمین روئے زمین کہیں بھی چلا جائے روئے زمین کو کوچے جانا کیے ہوئے یہ محبوب کے کوچے میں پھر رہے ہیں اس سے زیادہ لذت کس دل میں ہو سکتی ہے لذت بادا نانی بخود تا نچشی ارے ٹی وی دیکھ کر دل بہلانے والو لذت بادہ بادہ پیالہ لذت بادہ نچشی چشی لذت بادہ ن تا نچشی ارے قسمت کے محروم لوگوں جب تک تمہیں اس کی لذت تم چکھتے نہیں تمہیں کیا معلوم کہ اللہ کا نام لینے میں اور نافرمانی چھوڑنے میں کیسی لذتیں تمہیں کیا معلوم تو ندیدی گہی سلے مارا چشنا سی زبان ارے تجھے کیا معلوم کہ اس میں کیا لذت ہے ایک بزرگ فرماتے تھے کہ اگر بے دین لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اللہ والوں کے دلوں میں کتنا سکون ہے کتنا سکون کتنی لذت اگر ان کو پتا چل جائے تو دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ لشکر کشی کر دیں لشکر لے جا کر ان سے چھین لیں مگر یہ دولت لشکر اور فوجوں سے تھوڑے چھینی جاتی ہے ان بیچاروں کو معلوم نہیں کہ ان کے دلوں میں کیسا سکون ہے بات لمبی ہو گئی پھر مختصر کہہ دوں یہ بے دین لوگ جو دیندار رشتہ داروں کو پریشان کر رہے ہیں تو نمبر ایک ان سے یہ کہیں کہ تمہارے اعمال تمہاری حرکات اور تمہارے اقوال یہ بتا رہے ہیں کہ تمہارا دل بہت پریشان ہے اس لیے دل بہلانے کی تدبیریں جتنی زیادہ کرتے ہوں اس کی دلیل ہے کہ اتنی زیادہ پریشانی ہے اس کی دلیل ہے یہ نمبر دو اپنے بارے میں بتائیں کہ ہم نے تو یہ گناہ چھوڑ دیے تو ہمارا دل تو بہت ہی مطمئن رہتا ہے ہمیں تو کوئی پریشانی نہیں ہے تو ذرا موازنہ کر کے دیکھیں کہ آپ لوگ کتنے پریشان ہیں ہر قسم کی مصیبتیں لڑائی جھگڑے راتوں کو نیند تک نہیں آتی اور ہم لوگ تو بڑے آرام سے سوتے ہیں دیندار لوگوں کو بتائیں ہم نہ کہیں کہیں وہ یہ نہ کہیں کہ بڑے دعوے دار بن رہے ہیں دیندار کہہ دیا کریں دیندار لوگوں کو دیکھیں ارے بے دینوں تم کتنے پریشان ہو تو ذرا دیندار لوگوں کے حالات ذرا قریب جا کر دیکھو وہ کتنے سکون میں کتنی لذت میں کتنے مزے میں اپنا وقت گزار رہے ہیں اور تیسرے بعد یہ کہ یہ ایسے ایسے کام کر کے تدبیریں کر کے یہ تدبیریں تو الٹی کر رہے ہو اگر واقعتاً یہ سکون کی تدبیر ہوتی دل بہلانے کی تدبیر ہوتی تو پھر تو یہ تھا کہ دو چار روز ٹی وی دیکھ کر تمہاری پریشانی زائل ہو جاتی ہے پر اب ٹی وی کو توڑ دیتے وہ تو اور بڑھ رہی ہے تو اس سے ثابت ہوا کہ یہ تدبیر تمہاری جو اختیار کی ہے وہ گدے کے دوم والا قصہ ہے تدبیر صحیح اختیار نہیں کر رہے ہیں صحیح تدبیر اللہ تعالیٰ سے پوچھ اس کے مطابق عمل کیجئے اور پھر حال کیا ہو جائے گا انہیں کی یاد ہی سے اب تو میرا جی بہلتا ہے انہیں کی یاد ہی سے اب تو میرا جی بہلتا ہے اسی سے اب تو پاتی ہے سکون جانے حزی میری میرے دل کو تسلی ملتی اور سکون ملتا ہے تو صرف ایک محبوب حقیقی کے تصور سے ملتا ہے تیری محبت روح کی لذت تیرا تصور دل کا اجالا نو تو قدم میرے چوم لیے لب نام تیرا جب منہ سے نکالا جس کے تصور جس کے تصور سے ذرا سے تصور سے جس کے تصور سے پورا بدن سرشار ہو جائے اس کی محبت کا کیا کہنا جن کو وہ محبت مل جاتی ہے تو لذت میں کیا حال ان کا ہوتا ہے ان کا تو سرور کے لفظ سے بھی محبت ہو جاتی ہے وہ شعر کبھی کبھی بتاتا رہتا ہوں چلیے آج تو یاد کر ہی لیجیے سرورن سرورن سرورن سرور بڑا لطف دیتا ہے نام سرور اتنا سرور اتنا سرور کہ سرور کا نام بھی محبوب بن گیا اللہ کی محبت سے جو سرور جس کو مل جاتا ہے نا تو اس کے لیے وہ سرور کا لفظ بھی محبوب بن جاتا ہے اسی کو کہہ کہہ کر سن سن کر اسے بھی خوش ہوتا ہے ارے سرور کس چیز کا سرور اللہ کی محبت کا سرور یہ باتیں ذرا پہنچاتے رہیں بے دین لوگوں کو ان کے لیے دعا بھی کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اتنی تھوڑی سی حاق لتا فرما دیں کہ پریشانی کا علاج جو ہوگا تو اللہ کی نافرمانیت چھوڑنے سے ہوگا کرنے سے نہیں ہوگا اللہ کی نافرمانیاں کرنے سے تو پریشانیاں اور بڑھ رہی ہیں اگر اللہ کے احکام پر اللہ کے فیصلوں پر اگر یقین نہیں ہونا تو اس پر چاہیے یقین مگر نہیں تو دنیا میں تجربے سے بڑھ کر تو کوئی چیز نہیں علم حاصل کرنے کے جتنے بھی ذرائع ہیں کسی چیز کو معلوم کرنے کے جتنے بھی ذرائع ہیں سب سے زیادہ تر سب سے زیادہ یقینی کیا ہے تجربہ آگ جلاتی ہے یا نہیں جلاتی ذرا اس پر انگلی کر کے تجربہ کر لیجیے جلائے گی اگر کسی کو یقین نہیں آتا کہ نہیں نہیں آگ نہیں جلاتی تو اس کو اس کے اوپر ذرا کرو تو پھر وہ مان لے گا جلاتی ہے تجربے سے بڑھ کر کے تو دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے یقین حاصل کرنے کا مگر ان لوگوں سے آپ یہ کہیں اسی طریقے سے کہ ارے عقل کے اندھو اللہ کے نافر مانو تم اتنے تجربے کرو پھر بھی تمہیں یقین نہیں آتا چلیے آخر میں ایک نسخہ تجربے کے لیے چالیس دن تک ایک کام کریں تجربے کے لیے گنا چھوڑنے کا ارادہ پکا نہ کریں صرف تجربے کے لیے چالیس دن تک اللہ کی ہر نافر مانی چھوڑ دیں ٹی وی پر کپڑا ڈال دیں اور اس نیت سے کہ چالیس دن کے بعد پھر دیکھیں گے چلیے اس کو بالکل گھر سے نہ نکالیں کپڑا وپڑا اس کے اوپر ڈال دیں چالیس دن چالیس دنوں تک اللہ کی ہر نافرمانی چھوڑ دیں اور روزانہ دو رقط نفل نماز جو ہے نماز محبت پر دیا کریں یہ پہلے بھی ایک بار کہا تھا کہ آپ قضاء حاجت کی نمازیں تو پڑھتے رہتے ہیں محبت کی نماز تو کبھی پڑھتے ہی نہیں ہیں حاجات پورا کرنے والا کون ہے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت پیدا ہو جائے تو آپ کو ان سے حاجات مانگنے کی ضرورت نہیں رہے گی وہ خود پوچھے گا کہ میرے بندے تیری حاجات میں خود ہی دے رہا ہوں تو یہ مانگنے کی ضرورت ہے نماز محبت پڑھا کریں اس کی عادت ڈالیں دو راکت نماز محبت یہ پڑھ لیا کریں چالیس دن تک پڑھیں ان لوگوں سے بے دین لوگوں سے کہہ رہا ہوں آپ ان سے کہا کریں نماز محبت تو سبھی پڑھ لیا کریں یہ نسخہ ان کے لیے بتا رہا ہوں چالیس دن تک یہ نسخہ استعمال کریں کہ نماز محبت کی دو راکتیں پڑھ لیا کریں اور ہر قسم کے گناہ کو چھوڑ دیں اس کے بعد خود ہی اپنے دل کو ٹٹول کر دیکھیں کہ گناہوں میں مشغول ہونے کے حالات میں جتنے پریشان تھے وہ پریشانی نہیں رہے سکون اللہ تعالیٰ نے دے دیا اس کے بعد خود ہی فیصلہ تو تجربے سے بڑھ کر تو کوئی چیز نہیں ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ ان کو تجربہ کرنے کی توفیق کا فرمائے اب سنتے ہیں جمعہ کے اس بیان کا تتمہ اے عشق مجھے کس لبے شیریں کا الہی جب درد بھی اٹھتا ہے تو میٹھا میرے دل میں او پردہ نشی میں تیرے اس ناز کے قرباں پنہا میری آنکھوں سے رویدہ میرے دل میں یہ تو وہاں جہاں وہ آیا ہے کہ اس کے ساتھ رضا معلوم ہے نا جہاں یہ دل میں دل میں تین چار شعب پڑے تھے لوقف میں تجھ سے کیا کہوں زاہد لقف میں شراب لوقف میں تجھ سے کیا کہوں زاہد ہائے کم بخت تو نے پی ہی نہیں اللہ کتنا بڑا لطف دے دیا کم وقت ہے لطف میں تجھ سے کیا کہوں ساہد ہائے کم وقت تو نے پی ہی نہیں پی لیتا تو تجھے پھر لطف بتانے کی ضرورت ہی نہ رہتی تو نے پی تو ہے ہی نہیں تجھے کیا بتاؤں کہ اللہ کے اللہ کے ساتھ تعلق میں کیا سعور ہے کیا لذت ہے ایک قصہ اسی کے مناسب ایک بار ایک صاحب آ گئے کے بعد اور مقصد بتایا کہ بیت ہونے آیا ہوں پہلی ہی بار آتے ہی فوراً بیت ہونے آیا ہوں میں نے ان کو سمجھایا کہ ایسے تو بیت نہیں ہوا جاتا یہاں تو کئی کئی سال بھی لگ جاتے ہیں اور مہینے تو لگ ہی جاتے ہیں طریقہ بتایا بیعت ہونے کا تو انہوں نے وجہ رعایت کی تفصیل بتائی مقصد یہ تھا کہ ان کے حالات ایسے ہیں کہ وہ حالات جیسے میں سنوں گا تو کی رعایت کر دوں گا اس لیے انہوں نے اپنے حالات بتائے انہوں نے بتایا کہ وہ کالج میں پڑھتے تھے اور ایک بار بند روڈ پر گزر رہے تھے تو وہاں ایک بورڈ پر لکھا ہوا ہے وہ میوزک سکھانے کا اسکول اسکول یا کالج میوزک کہتے ہیں جانے بجانے کو میوزک سینٹر کہتے ہیں وہاں وہ جہاں عہدگاہ کے علاق... علاقہ کہلاتا ہے نا بند روڈ پر وہاں کہیں ہے شاید کہتے ہیں جب اس کے پاس سے گزرے ہماری اس پر نظر پڑی تو کالج کے بعد ساتھیوں نے کہا کہ یہ فنڈ بہت مشکل ہے تو بتایا کہ میں نے کہا کہ نہیں یہ تو بہت آسان ہے یہ لوگ بیکار تو ہوتے ہی ہیں فضول لغویات باتیں ہنسی مذاق جیسے میں نے بتایا وہ تو کرتے رہتے ہیں ساتھی کہتے رہے بہت مشکل ہے اور یہ کہتے رہے کہ نہیں بہت آسان کہتے کہتے آخر کہتے میں نے ان سے یہ کہا کہ اچھا میں سیکھ کر دکھاؤں یہ دعویٰ کر دیا کہ سیکھنا شروع کیا اس کے جہاں جہاں ادارے تھے اسکول سکھانے کے تو کہتے ہیں وہاں وہاں جا کر میں نے خوب سیکھا خوب سیکھا بہت مہارت حاصل کی پھر ان اسکولوں وغیرہ سے سیکھ کر بعد میں جو خاص خاص گویے کہیں سننے میں آئے خاص خاص ماہر ان سے بھی مہارت حاصل کی حتیٰ کہ پاکستان کے بڑے بڑے گویے جو حکومت کی طرف سے ریڈیو وغیرہ میں پڑھتے ہیں تو ان نے بتایا کہ وہ میرے شاگرد ہیں اتنی ہم نے ترقی کر لی گھر والوں نے سمجھایا کہ بچہ یہ ٹھیک نہیں ہے ایسے بدماش لوگوں کا کام ہے مگر ان کو تو عشق چڑھ گیا تھا کہتے کہ بھائی انکار کرتا رہا کہ نہیں ضرور سیکھوں گا پھر گھر والوں نے جب زیادہ دباؤ ڈالا کہ ایسا کام مت کرو تو کہتے میں نے ان کو سنا دیا کہ اگر یہ نہیں سیکھنے دے دے تو میں ویسے جا کر گندے بازار میں بیٹھ جاؤں گا پھر آپ لوگوں کی عزت کیا رہے گی وہ بیچارے مجبور ہو گئے اجازت دے دیتے میں نے بہت سیکھا اور ہزاروں روپے کی اس پر کتابیں اور ہزاروں روپے کے اس کے موسیقی کے آلات گانے بجانے کے بہت زیادہ ترقی کی ایک بار کہتے ہیں کہ اچانک ہی کچھ طبیعت پر پریشانی آگئی اس کے علاج کے لیے کئی دوائیں کی کئی ڈاکٹروں سے علاج کروائے مگر مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا وہ اور پریشانی بڑھتی, بڑھتی گئی اور بڑھتی گئی اور بڑھتی گئی کسی چیز سے فائدہ نہیں ہو رہا تھا آخر یہ ہوا کہ کھانا پینا بھی چھوڑیا گیا بہت دبلا پتلا ہو گیا بس مرنے جیسی حالت خیال یہ آیا کہ اس زندگی سے تو موت بہتر ہے خودکشی کا ارادہ کیا سوچا کہ خودکشی کیسے کرے مکان ہے دو منزلہ اس کے اوپر چڑھ گئے کہتے ہیں اوپر سے پوچھ جاؤں رات کو اوپر چڑھ گئے رات کا بعد کچھ جیسے بھی نہیں اوپر سے پوچھ جاؤں گا مر جاؤں گا چھت پر جیسے چڑھے تو یہ خیال آیا وہ خیال ڈالنے والے تو اللہ تعالیٰ تھے کہ اگر مرا نہیں ویسے کچھ ہڈی پسلی ٹوٹ گئی تو وہ زندگی تو اس سے بھی زیادہ بدتر ہوگی اس لیے مرنے کی کوئی دوسری تدبیر سوچی اور دوسری یہ سوچی کہ نیچے جا کر جہاں بجلی کا بولڈ لگا ہوا ہے تو اس میں سے تار نکال کر پاؤں کے انگوٹھے سے باندھ کر سوچ اس کا کھول دیتا ہوں غصہ ختم ہو جائے جیسے بجلی کے بولڈ کے پاس پہنچے پھر اللہ تعالیٰ کی مدد ہوئی دل میں اللہ نے یہ بات ڈالی کی طرف بیٹھ کر اطمینان سے تھوڑی دیر کچھ سوچ تو لوگ شاید کوئی اس سے نجات کی صورت مل جائے اس پریشانی سے سوچنے کے بعد کام کرو کہتے ہیں کہ میں چار پائی پر جا کر بیٹھ لیا تو دل میں یہ بات آئی کہ درہ قرآن کریم کھول کر دیکھ لیں قرآن کھولا کالج میں جیسے مضامین لیے ہوئے تھے تو اس میں کہتے ہیں عربی کا مضمون ہی لیا ہوا تھا تو تھوڑی بہت شد تو وہاں کالج میں جو عربی پڑھتے ہیں غالی صالت کچھ نو کچھ تو آئی جاتی ہے جیسے قرآن کھولا فوراں کھولتے ہی جو جگہ نکلی اور نظر ڈالتے ہی جو آیت سامنے آئی تو وہ یہ تھی الحکری خبردار اللہ کے ذکر سے دلوں کو یمینان اور سکون ملتا ہے بس اس پر نظر پڑی وہ جگہ ہی وہی نکلی اللہ تعالیٰ کی قطر کھولا اور وہ جگہ اور جیسے نظر پڑی تو اسی آیت پر فوراں بس کہتے ہیں کہ رونا طاری ہو گیا بہت رویا بہت رویا بہت رویا اپنے حالات سے تابع کی بیوی بی کو جگایا رات کافی گزر گئی تھی اس کو یہ کہا کہ ذرا پانی گرم کر کے دیں اور میں نہا کر نماز پڑھوں گا اور ساتھ یہ بھی بتایا کہ مجھے نماز کا طریقہ بتاؤ بیوی بی سے پوچھ رہا تھا مجھے نماز کا طریقہ بتاؤ نماز پڑھنا بھی نہیں آتی اس نے کہتے ہیں بیوی بی نے بتا بتا کر نماز پڑھوائی پھر میں نے پکی اور سچی توبہ کر لی پھر جتنے دوسرے ساتھی تھے ان سب کو یہ معاملہ بتایا جتنی بھی ہزاروں کی کتابیں تھیں وہ سب جلا ڈالیں اور ہزاروں کے آلات تھے گانے بجانے کے وہ بھی سارے کے سارے وہ بھی توڑ پھوڑ کر سب جلا ڈالیں دوسرے ساتھیوں کو بتایا تو ان میں سے ایک کو ہدایت ہو گئی اس نے بھی ایسی توبہ کر بعد میں اس ایک کو بھی ساتھ لائے تھے دکھانے کے لیے کہ یہ ہیں جس نے توبہ کی اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ خیال ہوا کہ میں نے گانے میں اتنی محنت کی ہے تو اب قرآن کریم صاحب کرنے میں تجوید میں وہ محنت کروں پھر تجوید سیکھی قرآن کریم مجھے سنایا بہت بہتر پڑھتے تھے پھر یہ جب تجوید سیکھ رہے تو بعد میں خیال ہوا کہ مجھے عالم بننا چاہیے پھر وہ پورے عالم بنے یہ سارا قصہ بتایا انہوں نے اور یہ بتایا کہ یہ حالات میرے ہیں اس لیے میں آیا ہوں کہ میری رعایت کے لیے فوراً بیت کر لیں میں نے کہا ٹھیک ہے ان کو میں نے بیت کر دیا اس وقت یہ ہے قصہ جس کے ذکر سے دلوں کو اپنی نان ملتا ہے اس کو راضی کر لینے سے کتنا یمینان ملے گا اس سے اندازہ لگا جائے تو ایک مثال سامنے ہے پھر ان کا کچھ دنوں کے بعد انتقال ہو گیا اللہ تعالیٰ ان کی محبت فرمائندہ آزاد بنانے پر دوسروں کے لیے اس قصے کا ذریعہ ہدایت اس کو وہاں شادی کر دیجیے اسی رات پر بیان اس کی زیادہ سے زیادہ اشاعت کی جائے یہ شیطان کے بندوں میں یہ رحمان کے بندوں کو پریشان کرنے کے لیے لوگوں نے ایک مہم چلا رہے تھی کہ ایسا آپ خود اکیلے بیٹھے رہتے ہیں پریشان خود ہیں ان سے کہتے ہیں کہ آپ پریشان ہیں ٹی وی نہیں دیکھتے یہ نہیں کرتے شادیوں میں نہیں آتے کٹ گئے ہیں اکیلے بیٹھے رہتے ہیں یہاں پریشان بہت ہیں ارے آیا کرو کچھ دیکھا کرو دل پہلاؤ وہ بیماری خود کو ہے اور بتا سکیں ان کو ہے کہ آپ لوگ بیمار ہیں ان کی مثال ایک تو گدے کی بتائی تھی گدھے کی دھم کے نیچے کانٹا لگ گیا دوسری مثال کھجلی کا مریض جس کو کھجلی کا مرض ہوتا ہے تو کھجانے میں اس کو بڑا مزہ آتا ہے کھجاتا ہے تو اس وقت میں تو مزہ آتا ہے اور جب چھوڑتا ہے تو اتنی جلن اتنی کھجلی اتنی شدت سے کہ بہت, بہت زیادہ بیماری پڑ جاتی ہے تو ایسے ان کو تھوڑی دیر کے لیے تو ٹی وی دیکھنے سے یا سالیوں سے باتیں کرنے سے غیر مہارن سے ہنسی مذاق کرنے سے تھوڑا سا ذرا سکون مل جاتا ہے مگر بات وہی وہ ہے کہ خجلی والا مریض پھجلائے گا تو اور زیادہ مصیبت بڑھے گی اس کی طرف توجہ نہیں جاتی توجہ اس لیے نہیں جاتی کہ گناہ کرتے کرتے ان کے دل سیاہ ہو گئے جس کا دل سیاہ ہو جائے اس کو کہاں ہدایت سم مکان آدین جائیے اللہ تعالیٰ نے فیصلہ بتا دیا ہے کہ جو لوگ نافرمانیاں کرتے رہتے ہیں کرتے رہتے ہیں ان کا انجام یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو جٹکانے لگتے ہیں پھر ویسے انکار کر دیتے ہیں کہ یہ حکم ہے نہیں یہ تو مولوی لوگوں نے ایسے ہی بنا رکھا ہے مولویوں پر تومد لگاتے ہیں یہ دین مولویوں کا ہے یہ دین اسلام نہیں ہے مولویوں کا ہے ایسے ہی بنا رکھا ہے کہ یہ نہ کرو وہ نہ کرو۔ یہ انجام ہوتا ہے بد آمادیوں پر اصرار کرنے کا سب کو ہدایت محمد یہ اشتوا ہوگا کہ